بسم الله الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم وقيني وزيتون وقورثيني وهذا البلد الامين ايه سرح تین حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو آٹھ آیتیں چونتیس کماعت ایک سو پانچ ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آہرت کے جزا اور سزا کا ذکر فرمایا ہے اور اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظیم المرتبت انبیاء کرام کے مقامات کی قسم کر, کر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے مثلاً سورہ بہارا کے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر چونتیس سرح عرام کے آیت نمبر ایک سورہ آواز کے آیت نمبر گیارہ اور سورہ الحجر کے آیت نمبر اٹھائیس سے آیت نمبر انتیس سرح نمل کے آیت نمبر تینسٹھ اور سورہ سوتھ کے آیت نمبر ستر سے آیت نمبر آیت نمبر اور سورہ احزاب کے آیت نمبر بہتر اسی طرح سے سورہ بنی کے آیت نمبر ستر میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمایا ہے انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سیدھا کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد دعائی کی طرح مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گر جاتے ہیں اور اخلاقی پستیوں میں گرتے گرتے وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی اور دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو ان پستیوں سے بچا لیتے ہیں اور ان نیک امال کی بدولت وہ اس مقامی بلند پر قائم رہتے ہیں یہ ان کے بہترین صاحب پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضہ اور ان کے ان نیک اعمال کا بہترین بدل ہے نوئے انسانی میں ان دونوں قسموں کے لوگوں کا پایا جانا ایک ایسا واقعی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور انسان اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت کر رہا ہوتا ہے سنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں نہایت رحم کرنے والا ہے و تین ان کی قسم وہ زیتون اور زیتون کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو قسم کے درختوں کی قسم گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اول جو لوگ ہیں وہ عرب کے لوگ تھے اور عرب کے سرزمین پر یہ دو قسم کے درختیں بکثرت پائی جاتی تھی جیسے عرب معاشرے کے تقریباً ہر شخص واپس تھا اللہ تبارک و بتا نے ان کی قسم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وہ تورسی اور توری سینا کے قسم تور سینا یہ وہ پہاڑی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے علیہ صلاحۃ السلام کو توڑا پتا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ البلد البل اور اس امن والے شہر کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی شہر کی لفا حلقمل انسان بحث ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم ایک اچھی صورت پر یعنی انسان کی جو صورت ہے انسان کی جو ساحت ڈیل اور ڈول ہے وہ سارے مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اعتداد والا ہے سنمار داہوں پھر ہم نے لٹایا اس کو اسفل صاف نیچے حالت پر سب سے نیچے کے طرف یعنی یہ انسان اللہ کی طرف سے آزمائش کے غرض سے پیدا کی یعنی والی برائیوں کی طرف مائع ہوا اور ان کو کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ اخلاقی حالات سے اللہ کے نظر میں یہ سب سے نیچے چلا گیا اس کہ قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان اور اسلام اور قرآن اور پیغمبروں کے منکر ہیں کے کل یہ لوگ حیوانات کے طرف ہیں بلحم اغل بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے ہیں اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عام حیوانات کے مقابلے میں اس انسان کو جو کئی ملکوں سے نوازا تھا وہ اسی غلط سے تھا کہ یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کے بعد بندگانے خدا کو اپنے خالق اور مالک کے طرف راغب کرے لیکن بجائے راغب کرنے کے یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور رکھنے کے لیے ساری اور کوششوں میں لگا رہا بل الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کی, کی جو ایمان لائے وہ عامل سوالحاط اور جلنے اچھے کام کیے فرحم فس ان کے لیے اجرن بدلا ہے غیرم نہ ختم ہونے والا بے انتہا باببین جٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے ان باتوں کے بعد قیامت کا یعنی وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تو قیامت کا منکر بنتا چلا جا رہا ہے ارے سما ہوگا ہاکمین کیا اللہ تبارک و تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے بے شمار اور بے مثل اور بے مثال نمونے اور درش میں یہ انسان اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کیا یہ در بھی اس بات کے معنی پہ آمادہ نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مطلق ذات ہے وہ جو چاہے ایک آن اور ایک لمحے کے اندر اس کام کو کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ انسان تو وہ کون سی چیز ہے کون بات ہے جس کی بنیاد پر آخرت کا منکر بنتا چلا جا رہا ہے اور اخرت کے امکان تک کو تو مسترد کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا وہ اخرالوانہ الحمد اللہ زمین